الحمد لله والصلاه والسلام على افضل الانبياء والرسل محمد واهله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي من خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم اللہ رب العزت کی حمد و صنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا سبھی کا خالق ہے اور سب کو گھیرے ہوئے ہے سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العزت اس سے بے پرواہ ہے کہ اس کی عبادت کرنے والے عبادت کریں وہ سب بھی مل کر اللہ کی عبادت کرے اور متقی ترین انسان بن جائے جیسے کہ حدیث صحیح کا مفہوم ہے تو رب ضلجلال والاکرام کی بادشاہی اور اس کی صفات عالیہ درجۂ کمال پڑھیں غایہ درجہ اور اگر وہ سب کے سب اس کی عبادت کو چھوڑ دے تو پھر بھی اس کی تعریفوں میں اس کی شہنشاہی میں اور اس کے اولو میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے کمال میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں زندگی کا وہ طریقہ عطا فرماتا ہے کہ جس کے بعد ہم جہاں سے نکالے گئے ہیں ہمارے بابا آدم علیہ سلاد و سلام و پر ہم دوبارہ جمع کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب, رب العزت ہمیں ان میں سے کرے جو قرآن کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں یہ سورہ التوبہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ اللہ پاک پرماول مین اول مینار ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں بدہم اولیاء ابات یہ ایک دوسرے کے ایمان کے راستوں میں مددگار ہیں دوست ہیں بمانے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اولیاء کا معنی عربی میں بہت وسیع ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے غم دکھ سکھ میں اور خوشیوں میں شریک ہیں سب مل کر ایک منزل کی طرف جماعت کی شکل میں بڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ قدیل اسلام فرد کا دین بھی ہے اور جماعت کا دین بھی ہے اور جب تک جماعت اس دین پر چلنے کا التظام نہ کرے تو بہت سے اللہ کے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے اور خلافت اسلامیہ جماعت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے جس کے قیام کے بعد اللہ کے سچے دین اسلام کا حسن پوری طرح سے نمایاں ہوتا ہے یہی تو وجہ کہ خلافت یعنی جماعت کے قیام کے بعد اس زوردار قیام کے بعد اسلام اس تیزی سے پھیلا کہ وہ تربیت یافتہ گروہ جو کہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے کندن ہو کر خلافت کے درجے تک پہنچا تھا وہ مرد اور عورتیں سب مثالی لوگ تھے جب یہ مثالی لوگ ایک نظام قائم کرنے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نمونے سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی وہ ترغیب دی کہ اس سے پہلے موجود نہ تھی اور ان کو بھی کیا پہلے دن مل گیا تھا اسلام ان صفات کے بعد یہ جو بیان کی ہے انہوں نے اختیار کی کہ ان کی صفت یہ ہے مومن مردوں اور عورتوں کی سر فہرست ان کی پہچان یہ ہے یہ امرون بل معروف ہی وہ معروف کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں یہ صرف زبان کے ساتھ نہیں یہ عمل کے ساتھ بھی اس بات کا مسداغ ہوتے ہیں کہ یہ نیکی خود بھی کرنے والے جس کو حکم دیتے اس پر خود عمل پیرا ہے اور حکم دینے والے کہ حکم کا اثر ہی تب ہوتا ہے جب وہ خود اس حکم کو ماننے کا ثبوت اپنے عمل سے بہم پہنچا دے جب وہ خود ہی عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یقین نہیں ہے پھر فرمایا اللہ پاک نے وہ یوقیم السلات نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے پورے احکامات کے ساتھ نماز کا قیام اہل ایمان کے جتھے کے اندر نظر آئے اور اس قیام کے ساتھ ان کے دل بھی اس نماز کے بارے میں پوری طرح سے اللہ کے لیے اس نماز کو قائم کرنے والے ہوں نزکت <الزکاة> یہ ہو گئی بدنی عبادت اور مالی عبادات میں زکوات کا ذکر کیا وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ربض الجلال ولی کرام کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی بخل نہیں وہ یو تی اللہ و رسول اور اس کے بعد ایک بہت جامعہ بات کر دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ و علیہ و صاحب وسلم فدا و امبی ان کی زندگی کا ڈھانچہ اسی سے رقم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک نمونہ ہے معاشرے کے طور پر بھی فرد کے طور پر بھی ان کے کوئی بھی معاملات ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ایک نمونہ ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له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 عاروز بلّی منسٹری دور رضیم ونون ون مینار مومن مرد اور مومن عورتیں سور بہم اولیا اوباد یہ ایک دوسرے کے غم خار خیر خار دوست بمانے ایک دوسرے کے مددگار راہ حق میں منزل کی طرف چلنے والے یہ مسافر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں جیسے میں روح با اب نہ آپس میں مومن مومن کے لیے مرد اور عورتیں رحیم معاف کرنے والے ایک دوسرے کے لیے رنگ گساری کرنے والے اشد کفار کفار کے مقابلے میں شیسا پلائی دیوار اور ننگی تلوار ہے ان کا سب سے بڑا کام اس دنیا میں یہ اللہ کی عبادت اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر نجات کا پیغام سنانے والے امن کے ساتھ تمام دنیا کو ہم کنار کرنے کی کوشش کرنے والے اور وہ ایک ہی صورت ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں سب سے بڑی نیکی رب ربض اکرام کی اکیلے اللہ کی عبادت اس کے رسول کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ باسن وسلم سناللہ سناللہ سب سے بڑا منکر شرک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور اس کی تمام بکھری ہوئی شکلیں ان سے خود بھی آگاہ ہے خود بھی اس پر قائم ہے لوگوں کو بھی اس پر قائم ہونے کی نصیحت کرتے وہ یوقیم نسلاد بدنی عبادات میں نماز کو قائم کرنے والے وہی اتوں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے یہ سب جماعت کی صفت ہے اللہ پورے قرآن میں جگہ جگہ یا ایوہل لذینہ آمنو ایو لوگوں جو ایمان لائے بہت سے اسلام کے احکامات وہ ہیں جن پر جماعت ہی کی شکل سے عمل ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں اگرچہ فرد دنیا میں اکیلا بھی رہ جائے تو بھی اسلام کے احکامات اس کے لیے ہیں مگر معاشرے کی شکل میں رب الجلال ولی کرام کے دین کا ایک جامع تصور ایک پوری شکل جو ہے وہ رونما ہوتی ہے اور سورج پورے عروج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے صرف پوری دنیا جو ہے اس کی طرف دوڑی چلی آتی ہے ہر وہ شخص جس کا دل کالا نہ ہو گیا ہو اور جو اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ نہ ہو گیا ہو وہ اتو نظک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یوتی اون و رسول اور مختصر یہ کہ ان کی پوری زندگی وہ اجتماعی معاملات ہو انفرادی معاملات ہوں ان کے ماں ہو یا ان کے اور کفار کے ماں ہو یا ان کے اور منافقین کے ماں ہو وہ کسی بھی ایک زندگی کے معاملے میں وہ معیشت ہو معاش ہو وہ اقتصادیات ہو تعلیم ہو وہ اس کے علاوہ تہذیب کا مسئلہ ہو وہ صحافت ہو وہ جنگ ہو وہ صلح ہو وہ تعزیرات ہو ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کا رنگ ان میں جھلکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس آتا کے غلام ہے ]):اللہ وآلہ وآلہ اور کس رب جلال بل کرام کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنی ساری توانائی کھپا رہے ہیں یہ لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں یہ جماعت جو اس رنگ میں ابری ہے سیم اللہ ان قریب اللہ کی رحمت انہیں جھپ لے گی اللہ ہمیں ان میں سے کر دے آمین آزیز الحکیم اللہ زبردست ہے مگر اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ دنیا میں امتحان لیا جائے ظال کا بل یشاء یہ اس لیے ہے اگر اللہ چاہتا لنگتا فرمند تو اللہ تمہیں ان پر فتح دے دیتا ولہ کے لیکن اس نے چاہا کہ آزمائے باز بعض کو بعض سے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے ورنہ غالب تو ایسا کہ سارا زمین آسمان وہی چلا رہا ہے نہ موسم امریکہ میں اس کی مرضی سے بدلتے ہیں امریکہ ہی آج کل لوگوں پر ہے بت بناؤ اس لیے مثال کے طور پر کہتا ہوں نہ وہ اپنی مرضی سے وارد ہوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے واپس جاتے ہیں نہ بیمار اپنی مرضی سے ہوتے ہیں نہ تندرست اپنی مرضی سے ہو سکتے نہ ان کے اختیار میں خوش ہونا نہ ان کے اختیار میں غمگین ہونا عزت اور ذلت ان کے اختیار سے باہر ہے اللہ کی مخلوق ان کے علاوہ اور انسانوں کے علاوہ اتنی ہے کہ ہم ریٹا شمار میں نہیں لا سکتے ان کا رازق بھی وہی ہے ان کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے سمندروں کو خشکیوں پر چڑھ چڑھ دوڑنے سے امریکہ نہیں روک سکتا تیز اور تند ہوائیں جو اکھاڑ کر پھینک دے ان پر امریکہ قادر نہیں ہے لا الم جدو اور ابریکہ اللہ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے اتنے لشکر ان گنت ہیں کہ ہم نہیں جانتے وہ جس کو چاہے جس پر چاہے مسلط کر دے وہ قدیر ہے فعالی ہے واڈ اللہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے جنات ناتن باغات کا تجری من تفتیح الانہار اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں انتہا خوبصورت منظر خالدین افیحا سب سے بڑھ کر نعمت کہ اب ایک دفعہ راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوگا ہمیشہ انہی میں رہنا ہوگا بسا کی نا اور رہنے کے مساکین ایسے مکانات اور ایسے رہنے سہنے کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے گھر کہ جو تن یوا بالکل پاکیزہ ہیں ہر قسم کی وہ گندگی سے پاک ہیں جو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو فی جنات یا ہمیشہ کے باغات میں بار بار ہمیشی کا ذکر انسان کے اندر شوق کو ابارنے کے لیے ہے وردوان امین اللہ اکبر کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی پھر بھی کہا سب سے بڑھ کر اللہ کے رضوان مالک ایسا راضی ہوگا کہ اعلان ہوگا کہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا جنتی اور جہنی بھی پہچان لیں گے کہ ایک مینڈا نما جانور لا کر زبا کر دیا جائے گا یہ موت ہے سب پہچان رہی یہ موت ہے موت کو موت آ گئی اب جو جہنم میں گیا کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے نفاق اکبر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم اس کا مقدر ہے اب جو جنت میں گیا ہمیشہ اللہ کی رضوان اس کا مقدر ہے اللہ کا دیدار اور نعمتیں ظالقہ فول فوز العظیم یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس تک خود پہنچنے والے پہنچا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک بد نصیب گروہ ہے جو ایمان لایا ظاہر میں اس نے دعو کیا ایمان کا مگر اس کے خد و خال زندگی کے اس کی ڈھال اور چال بالکل ان سے جدا ہے وہ کون ہے بد نصیب والمنافقات و من باد یہاں یہ نہیں کہا کہ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں فرمایا نہیں کہ یہ سارا جتھا ہی ایک ہے منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک پوری جماعت ہے یہ سب کا ایک ہی حکم ہے عورت ہو یا مرد وہاں پر کا ایک دوسرے کے دوست ہیں مددگار ہیں خیر خواہ ہیں غم گسار ہیں دکھ سکھ کے ساتھی ہیں کیوں انہوں نے ایک راستہ سمجھا جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے نے ان کو دوست بنایا ان کی دوستی شعوری ہے وہ کسی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہوئے انہوں نے ملک کی محبت انہوں نے خاندان کی محبت مال کی محبت اور دیگر تنظیمیں اور اپنے جتھے سب تکبر اور سب رونت چھوڑی اور سمجھ کر ایک دوسرے کے دوست ہو گئے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں تو وہ غائب میں بھی ایک دوسرے کی دوستی کے لیے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے یہ منافق یہ بے سمجھ کون یہ صرف منہ سے ایمان لانے والی ذالک کبھی میں مامن ہوں ایمان لائے تھے پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کی ربش اختیار نہیں کی کفر کی पर پر रहे। رہے فصوب آلوبہ <يَفْقَحُون> اب ان کے دل بہر کر دیے گئے اب ان سے سمجھ کی توفیقہ نے چھین لی یہ دوست جو ہے ایک دوسرے کے اور یہ ایک دوسرے کے جو ساتھی ایک دوسرے میں سے ہیں اس لیے کہ ان کا مقصد صرف دنیا ہے وہ دنیا کمانے میں جہاں نفع ملتا ہی ایک دوسرے کے ساتھی جہاں نفع نہ ملے یہ یا امرون بالمنکر منکر ہے ایمان والوں کا یہ تمہیں منکر کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے شرک کا حکم دیں گے شرک کی حمایت کریں گے جہاد کی مخالفت کریں گے الحمد اللہ کو جو ہے اس طرح سے بدنام اور ذلیل کریں گے خبریں اڑائیں گے اذا جا اہم امر من الم اب الخف کوئی امن کی خبر پہنچی خوف کی خبر پہنچی ازا اس کو لے اڑے کبھی کبھی اہل ایمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں مگر وہ منافق نہیں ہو جاتے یہ حرکت ان کی منافقین سے مشابے ہو جاتی منافق جان بوجھ کر ایسا کرتے خبریں اڑاتے ہیں تاکہ لوگوں کے حوصلے پسٹ ہو جائیں اور لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے واپس آ جائیں حتّیٰ کہ بڑے بڑے اہل سنت علماء بھی بعض خبروں سے متاثر ہو کر یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ عراق والوں کو بھی لڑنا بند کر دینا چاہیے افغانستان والوں کو بھی لڑنا بند کر دینا چاہیے تاکہ امریکہ غصے میں آ کر زیادہ ظلم نہ کرے حالانکہ یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے اور اس سے جہاد کرنے والوں کی ٹانگ کھینچنا جو ہے وہ بن جاتا ہے عمل اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے پس ہوتے ہیں پھر ہر وقت مطلب ان کی سزاؤں کی داستانیں سنانا اور اللہ کی بشارت نہ سنانا علماء نے کہا اگر کوئی مر رہا ہے کسی کی موت جان جانکنی کا وقت ہے تو اسے بشارت کی باتیں سناؤ وہ نہ وہ خوف کی باتیں سنانے سے وہ اللہ سے مایوس ہو کر کوئی کفر کا کلمہ کہہ کھیل اور اگر کوئی عیاشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے اسے خوف کی بات سناؤ تو مومن جو ہے اسے اللہ نے سمجھ دی ہے وہ حالات کے مطابق بات کرتا ہے آج علماء سے پوچھا جاتا ہے رہنمائی کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کا موضوع ہے اس سے پوچھ لو واللہ یہ ظلم ہے تبھی میرے جیسا طالب علم ناقص العلم جو واللہ کسی قابل نہیں ابھی تک جو میں بیٹھا تھا یہی کہہ رہا تھا اللہ مجھے کس سیٹ پر بٹھا رہے مجھ سے جو کچھ بھی میرے منہ سے نکلے اللہ اس میں مجھے اپنی نافرمانی سے بچانا ابھی کیونکہ میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں میں بالکل یہ کوئی کثر نفسی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے یہ علماء نے اپنا میدان چھوڑ دیا ہمارے جیسے کمزور لوگوں پر بوجھ آن پڑا انہوں نے صاف کہہ دیا ان سے پوچھو جن کا موضوع ہے بھئی وہ کون سے اولا ہیں جن کا موضوع نہیں ولا ادو ہوں الا رسول الا ال الْعُمْ امر ہوں علی ماحول یسم بتن اگر یہ رسول کی طرف علیہ صلاحت السلام خبریں لے جاتے اور المر کی طرف المر کون ہے جب خلافت ثابت ہو جاتی ہے آج خلافت نہیں ہے سکوت ہے خلافت کا اس وقت علماء ہی عُلُ المر ہوتے اور جو جہاد کرنے والے کمانڈر ہیں وہ المر ہوتے علماء سب سے پہلے سب سے بڑھ کر المر ہے یہی امام بخاری نے تفسیر کی ابن حجر نے اور دیگر علماد ہے کہ علما ہے اب علماء یہ چٹا جواب دے دے کہ بھائی یہ ہمارا میدان نہیں کسی اور سے پوچھو ہم سے مسئلہ پوچھ لو طلاق کا ہم سے مسئلہ پوچھ لو تم نماز کا ہم سے کوئی اور مسئلہ پوچھ لو یہ جہاد کے مسائل یہ سیاسی مسائل ہیں ایک چٹ آتی ہے مجھے واضح کرتے ہوئے کہ آپ ہر بات کو گھسیٹ کر سیاست میں لے آتے کیا آپ دین کی بات صرف دین سے نہیں کر سکتے تو میں نے کہا کہ یہ بے سمجھی کی علامت ہے کہ سیاست کو دین سے باہر کرنا واللہ ہمارا دین وہ جامع دین ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں اور پوری زندگی پر حاوی ہیں تو یہ منافقین ہیں کہ یہ نیکی کا حکم دینے کی بجائے منکر کا حکم دیتے ہیں بیا نہ ہاؤ نہ نیکی سے منع کرتے ایمان والوں کا اڑت ہے بھیا کبھی زو نہ آئی اور اپنے ہاتھ بند کر لیتے ہیں اےلے ایمان پر خرچہ نہ کرو یہ خود ہی گر جائیں گے ایک پیسہ نہ ان کو دو ان کی مدد نہ ہونے دو جب مدد نہیں ہوگی وہ گر جائیں گے بے جن کو اللہ ابھارنے پر ارادہ کرے انہیں کوئی گرا سکتا ہے برا کیا یہ ظن کرتا ہے کہ اللہ کا چراغ پھونکوں سے بجائے گا اس نے تو دین یہ بھیجا ہی اس لیے ہیرا ہوا دین کل لک اس دین کی فطرت یہ ہے کہ سب ادیا باطلہ پر غالب آ جائے آج بھی یہ دلیل سے غالب ہے مگر یہ دنیا پر غالب اقتدار سے اس وقت آئے گا جب ہم اس دین کا حق ادا کریں گے غلبہ ہمارا ہے ابھی ہم میں کسر ہے جو بھی کسر ہے ہماری کسر ہے ہماری طرف سے ہے کسر تو فرمایا کہ یہ ہاتھ روکتے ہیں کہ شاید یہ دین کامیاب نہ ہو تو ہم بھی بچ جائیں تاکہ ہماری پہچان نہ ہو نہ سن اللہ کو بھول گئے انہوں نے اللہ کو بلا دیا فنا سیاہ ان کے مقابلے میں یہ وہ اللہ کی صفات ہیں جو مقابلے میں اللہ تعالی سے ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کو انہوں نے بلایا اللہ نے انہیں بلا دیا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین اللہ ہمیں نفاق سے بچائے آمین آج کفر و شرک سے بڑھ کر نفاق کا خیمہ وسیع ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاری صحیحہ سے اس کی خبر ملتی ہے کہ دو خیموں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے ایک ایمان کا خیمہ اتنے مخلص منیج اور آج ہمارے سامنے یہ تحریک برپا ہے یہ احیاء دیکھ کر آج اپنے بھائیوں میں یہ بچے بھی تربیت یافت تھا یہ ماشاء اللہ ان سے بڑے ذرا سمجھدار بچے اس سے زیادہ تربیت یافت تھا عورتیں ڈیڑھ اکٹھی توحید کی بنیاد پر یہ ہماری بہنوں نے کمال کر دیا وہ تو ہم سے بھی بڑھ گئے واللہ اور ہمارے ماشاءاللہ اساتذہ اللہ رب العزت اس جماعت کو ہر حسد سے ہر نظر بد سے اور اللہ ہر تعاون اور ہر منافق کی شرارت سے محفوظ رکھے عامر میں تو یہاں آ کر شرمسار ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں اور برکت ڈالے اور ہمارے بھائی نہیں اور وہ بہنیں خاص طور پر جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے کہ ان کے دروس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے امید میں یہی کرتا ہوں اللہ ان کے اعمال میں اور برکت دے انہیں ہر ریا سے ہر تکبر سے اور ہر قسم کے دکھاوے سے محفوظ رکھے مجھے بھی اور انہیں بھی آمید یہ برکات کوئی معمولی برکات نہیں یہ احیاء یہی تو ہے جو امریکہ کو اس وقت پاگل کیے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ دہ رہی ہے اس کی سانس کھول گئی ہے اس کا تمام معیشت کا سلسلہ ڈوب رہا ہے پوری دنیا اس وقت تھر تھر है رہی ہے مجاہدین کے خوف سے یہ کیا ہے خلوص ہے کاش کے یہ خلوص اتنا ابھرے کہ یہ پوجی جانے والی قبرے بھی گرا جائے آمر جس طرح صوفی محمد نے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور سراط مستقیم پر قائم رکھے اور پھسلنے سے اور ان کی شرارتوں کا نشانہ بننے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے آمی. کیونکہ یہ لوگ جو ان کو دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں القضاء وغیرہ یہ کوئی بھی چیز یہ دل سے کرے ہمیں ان پر حسن رن کرنا منع ہے جو شرک و کفر نفاذ میں سریام ڈوبے ہوئے اور ان پر بد کرنی حرام ہے جو ایمان اور اسلام کا ثبوت پیش کر رہے جو وہ مانگتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں مگر عمل میں ایک بہت بڑی کسر ہے اللہ اس کو پورا کرے اور یہ عمل ہمارے رسول کا عمر ہے صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب ہوئی سب سے پہلے محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم پتا ابھی و امبی بیت اللہ میں داخل ہوتے ساتھ تین سو سٹھ بتوں کو گرا دیا تین سو ساٹھ بتوں کو گرانے کے بعد اپنے اصحاب کو بھیجا پوجے جانے والی تمام دیویوں کو زمین بوس کر دیا وہ قبریں جو پوجی جا رہی ہیں ہمارے آئماں نے جب بھی انہیں اقتدار حاصل ہوا ان کو زمین بوس کر دیا اگر اسمبلی اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ بتخانے ہیں تو بلہ پرانے بتخانے کے پرانے ہونے کی وجہ سے اب بتخانے نہیں رہے یہ تو بات کوئی بات نہ نہ ہوئی بھائی جو بتخانے ایسے ہیں کہ جن کے گرانے پر اور جن پر ہونے والے غیر اللہ کی پکار کے شرک پر دعوت کا شرک سب سے بڑا شرک ہے ام الشرا یہ شرک اسی لیے یا تد عم نم دون, دون اس سے قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کے سوا پکارنا اللہ کے ساتھ غیر کو پکارنا اور اللہ نے یہ سب کے لیے عام کر دیا کہ جب فرشتے करते قبض کرتے کہتے آئینہ معلوم تم تدم اللہ یہ کوئی اس کے لیے خاص قوم نہیں ہے سب کو آنے والے قیامت تک جو لوگ ہیں ان کو فرشتے پوچھتے جن کی غیر اللہ کی پکار لگاتے تھے وہ کدھر گئے تمہاری مدد کو نہیں آ رہے کیا سب پکار لگاتے سب شرف پکار لگانے والے تو نہیں ہیں یقیناً پکار لگانے والا شرک اتنا بڑا ہے کہ کل اشراک اس شرک میں شامل ہیں سارے شرک اسی سے پھوٹتے ہیں جو بندہ ان کاموں میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اسے خود اعتراف ہے بچہ بچی دینا اللہ کے سوا کسی کا کام نہیں موت اور زندگی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں خوشی اور غمی اللہ ہی جو ہے دے سکتا ہے پھر اس کے بعد فتح اور شکست بس میرا مالک ہی اس پر قادر ہے اور عزت اور ذلت یہ تو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں بھائی پھر ان میں غیر کو پکارنے والا شرک اکبر کا مرتخب ہے مشرک ہے ملت اسلامیت خارج ہے اگر پہلے کلمہ پڑ چکا یہ قبریں جب تک نہ گرائی جائیں گی خیر کثیر نہیں آئے گی اور یہ گرائیں ابو عمر بغدادی نے اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور اللہ انہیں ثابت قدم رکھے جس نے حاض ہی عقیدتنا یہ ہمارا عقیدہ اس میں سب سے پہلی بات لکھی کہ ہم قبریں گرائیں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو علی نے ابو الحیات اسدی کو صحیح مسلم میں روایت ہے اس پر مقرر کیا تھا کہ کوئی اونچی قبر دیکھو تو برابر کر دو اور ہم قبروں کی پوجا میں کوئی سمجھوتا نہ کریں گے اللہ اسے جزائے خیر دے اس نے پوجی جانے والی قبریں گرائی آج خبریں ہمارا دل توڑنے کے لیے نشر کی جا رہی کہ ابو عمر راکھی قید ہو گیا انشاءاللہ یہ جھوٹ ہے کسی ایجنسی نے اس کی تارید نہیں کی ایسی خبر پہلے بھی آئی تھی یہ سب دل توڑنے کے لیے ہوتی ہے کہ یصوبی محمد بیان قریب قید ہوگا الٹا لٹکا دیا جائے گا ابھی سے اپنے آپ کو بچا لو یا بد اللہ ہر کنارے پر لے کر اللہ کی عبادت کرو پیچھے جانے کا انتظام رکھو بھائی یہ مروا دینا انہوں نے یہ سارے جلد باغ ہے اگر مجاہد مارے گئے ان پر آزمائش آئی بڑا سخت نقصان ہو گیا دیکھا امریکہ کیسا کامیاب ہوا اس کی پلاننگ تھی تدبیر تھی کہ یہ جلد بازی کرے اور مارے جائیں اسی طرح ختم کر دے گا ان کو اور اگر کوئی بچ گیا یہ ایجنٹ ہے تبھی تو بچا ہوا ہے آج تک پھر کیسے رہا اس کو کوئی پکڑنا نہیں یہ اتنی حق کی باتیں کہتا ہے ایسی باتیں کوئی کہے تو شام کو اندر ہو یہ ہے ہی اس کا ایجنٹ اس کو مقرر کیا اس نے حق کی باتیں کہنے پر انگریز اس سے پہلے حاکم تھا امریکہ سے بڑھ کر اس کی حکومت تھی تو اس نے محمد بن عبد الوہاد کو کھڑا کیا تاکہ خلافت کو گرائے ماں اسکول اللہ،, اللہ یہ خبیص یہ بدبودار باتیں کرنے والے منافقین یہ مسلمانوں کے نیچے سے زمین کو کھینچتے یق بھی اپنے ہاتھوں سے تمام خیر کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سمیٹتے کوئی خیر ہم سے نہ نکل پڑے دل توڑتے ہیں ٹانگ کھینچتے ہیں وہ محمد بن عبد الواف بھی امریکہ نے وہ اس وقت کے امریکہ نے کھڑا کیا اور آج بھی جتنے مجاہدین ہیں سب امریکہ کے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ پانی اور پیٹرول کی جنگ ہے یار یہ دین کو تو استعمال کیا جاتا ہے ساری کہانی اور ہی بنا کر رکھ دی اور وہ صحافیوں کا پڑھتے رہتے ہیں، کالم وہ کالم اتنے یاد ہے انہیں قرآن سے ایک آیت بھی سیدھا پڑھنی نہیں آتی کالم سن لے صبح کو اخبار سے چمٹتا ہے بابا بوڑھا ہو گیا ہے دوپہر تک اخبار ہی پڑھتا رہتا ہے حتہ کہ بہو آتی ہے کہتی ہے بابا جی کھانا کھا لو تب اخبار آنکھوں سے جدا کرتا ہے اور دین کا کو کوئی لفظ نہیں آتا اور ایسا سیاست میں ماہر ہے اور اتنی جھوٹی داستانیں پھینکتا ہے ازارو بی اس کو لے کر اڑتا ہے خبروں کو اور لوگوں کا دل توڑتا ہے اور ہم ہیں کہ ہم بھی لا شوری طور پر سمیت میرے ایسی باتیں کر جاتے ہیں اللہ یہ زبان ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ضمانت دے دو جو تمہارے دو جبروں میں ہے اور دو ٹانگوں میں ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور آدمی منہ سے بات نکالتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے لا یا لہو مب لگا ہا نہیں جانتا بات کہاں پہنچ گئی اللہ کی رضوان کی بات تھی خوش کی اس سے اللہ یک اللہ لہ با اللہ اس بات کے ذریعے اس دیتا ہے اپنی رضا اللہ یومن قیامہ قیامت کے دن تک منہ سے بات نکالتا ہے مناسب کے ساتھ مل کر کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ کے سخت کا اللہ کے غصے کا باعث ہے یہ بھی اس سے گرا دیا جاتا آگ میں سب عین خریفہ صاف زمانوں تک باز نکا اتنا دور جہنم میں جتنا مشرق اور مغرب دور ہے اللہ محفوظ رکھے آمین بھائی اور زبان سنبھال کر استعمال کرنی چاہیے جب پتہ نہ چلے جیسے سواد کی سچویشن ہے خاموشی اختیار کی جائے خاموشی اختیار کی جائے مگر اس خاموشی کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھ میں اچھی باتیں چھوڑ دیں یہ خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہمیں نہیں پتہ تو محمد حق پر ہے کہ گورنمنٹ ہاتھ پر ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا اِلَيْهِ <رَاجِون> یہ کن کا قول ہے ہاں حق کی بات اس شخص نے کی جہاں تک بات کا تعلق ہے ہم اس کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے آج تک اس شخصیت سے ہم نے خیر ہی دیکھی اور اس لیے اس کے لیے بھلائی کی بات کریں گے اللہ اللہ نہ کرے کہ کس شخصیت سے ہمیں بالکل الٹ خیر کا ایسا ملے کہ اس کی کوئی تعویل نہ ہو کوئی عذر نہ ہو پھر اپنا کیا پرایا کیا اللہ کا کسی صوفی محمد کا کسی اسامہ کا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے محتاج نہیں ہے اللہ کا دین غالب آنے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ مر بھی جائے سارے اور دنیا سے مٹ بھی جائے اللہ دوسرے لوگ اٹھا دے گا اور یہ دین غالب ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اللہ انہیں کامیاب رکھے اور اللہ منافقین کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھے آمین نس اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے انہیں بلا دیا اللہ ہمیں ایسا نہ کرے کہ وہ بھلا دے آمین تم آمین پھر مالک نے فرمایا ان ن یہ منافقی فاسک ہیں یہاں فاسق بمانی کافر کے کہا گیا یہ نفاق اکبر کی باتیں ہو رہی ہے ادال قبار نارا جہنم اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کفار سے وعدہ کیا جہنم کی آگ کا خالدین جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہی بس یہی ان کے لیے کافی ہے یہی ان کی سزا ہے بس یہ پوری پوری سزا ہے جزا لفا کا ولہ اللہ اللہ نے ان کو لعنت کی لانت رحمت سے مکمل محروم ہو جانا ہمیشہ کے لیے و لذیم اور ان پر وہ عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے میرے بھائیوں کبھی بھی مومن مرد کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک مومن عورتوں کو ساتھ لے کر نہ چلے یہاں وہ رنگ جھلک رہا ہے جو این جماعت اولا سرف کا رنگ ہے اللہ اس رنگ میں اور برتر دے صبط اللہ عام من اللہ شبغا اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے دیکھیے سورة الاحزاب نبي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعایا تھا اور اس رنگ کے بغیر اسلام پھیلتا نہیں ہے تبھی تو امریکہ کی سانس پھولی ہوئی اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے کہ کہیں اسلامی معاشرہ سچ مچ کا کہیں کائم نہ ہو جائے پہلے اس نے دیکھا کہ طالبان جن میں کئی جہالتیں تھی عقیدے کے حوالے سے عمل کے حوالے سے بدعات بھی تھی مگر خلوص جھلک رہا تھا ان کی کوششوں میں انہوں نے ایمانی فلتا کے تحت ایک شب ریا ریاست قسم کی ایک چیز اور ایک ماحول قائم کیا اس ماحول میں انہوں نے دیکھا چوری چکاری ختم ہو گئی بدکاری ختم ہو گئی ارانی فہاشی ختم ہو گئی قبروں پر لکھ دیا گیا آداب شرعی زیارت قبول اگر قبروں کو گرانے تک یہ نہیں پہنچے تو کم از کم میلے ٹھیلے نظر و نیاز غیر اللہ کی سب شرک رک گیا امریکہ کو تو اسی دن دورہ پڑ گیا اور سب سے بڑھ کر مذہبی یہود ہے یہود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدینہ سے نکلا تھا اسلام چھوٹی سی ریاست تھی اس نے دنیا کی دو بڑی ریاستوں کو یک دم ریز زیر کر دیا تھا اور یہ چھا گیا تھا سو سال کے اندر اندر آدھی دنیا مسلمان ہو گئی تھی اور پتہ ہو گئی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر نکل رہا ہے اس کی کرنیں نمودار ہو رہی ہیں بلکہ اس کے سورج کی ٹکڑی بھی اب تو دکھائی دے رہی ہے اب یہ نہ چھوڑے گا اب یہ مسلمانوں میں احیاء ہے یہ احیاء کی شکل ہے ماشاء اللہ جو یہاں میں نے دیکھی بار بار یہ شکر گزاری کے لیے کہتا ہوں کوئی میری بہن کوئی میرا بھائی اللہ نہ کرے کسی تکبر و شیخی میں نہ آ جائے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے آپ مجھے فخر ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے چنا گیا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں اللہ کا اس میں برکت ڈال دے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی تحبیق. آپ کو مبارک باد ہو اس راستے پر چلنے کی اور آپ کو ان شاء اللہ ہو کہ اللہ آپ کا ساتھی ہے اگر ہم اللہ کے دین کو پکڑے رکھیں گے اللہ میں کبھی ناکام نہ کرے گا اللہ, فلا غالب اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا تو تم پر وہ غالب کبھی نہیں آ سکے گا جگہ جگہ قرآن میں غلبے کی یقین دہانی ہے رسولی اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہے گے یہ اللہ کا لکھا ہوا کون بدل سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری بشرتے کہ ہم ایمان پر ہوں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ جو مار کھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کیا انہوں نے کبھی غلبے میں شک کیا کبھی بھی اور یہ اسلام آباد میں جن بچیوں کو جو ابھی نابالغ بھی تھیں اور بالغ بھی تھی تو چھوٹی عمروں کی تھی دین بھی انہیں چشمہ صافی سے اس طرح نہیں ملا تھا کہ پوری دعوت خالص ہو بہرحال دین اور ایمان اور اسلام پر تھی کے مقابلے میں اگرچہ ان کا طریقہ کار بھی سنت سے کافی باتوں میں ہٹا ہوا تھا بنیادی بات یہ تھی کہ وہ اسلام کے لیے فریشتا تھی اللہ تعالی نے میرے گمان میں قبول کیا اور ایک بھی مرتبہ ہوئی جبکہ انہیں ہوا کی جگہ دھواں تھا سانس لینے کے لیے. ان کے زخموں سے خون بہتا تھا کوئی مرم پٹی رکھنے والا در کنار کوئی ہمدردی کی بات کہنے والا بھی نہ تھا بلکہ گولوں کی گن گرد جی. اور اپنے ہی بھائیوں اور بہنوں کی سڑکتی ہوئی لاشیں دیکھنے کو ملتی تھی کھانے اور پینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تھا بس پانی تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا پینے کو ملتا تھا اور کسی کو پانی بھی نہیں ملتا تھا موت ہر طرف کھیل رہی تھی ایک بھی مرتب نہ کر سکے کیا یہ کپر کی ناکامی اور قرآن کی فتح نہیں کیا قرآن نے ثابت نہیں کر دیا کہ جو ایمان لاتا پھر اسے کوئی جیت نہیں سکتا کیا یہ کفوار کے لیے شکست دینے کے لیے یہ واقعہ ہی کافی نہ تھا اور بلا یہی واقعہ جو ان کی موت کا باعث بنے گا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی جھپکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا خون جو دوران کر کے ان کی زندگی کی رانائیوں کو قائم رکھے ان کے موٹے موٹے ترو و تازہ جسم انہوں نے اپنے ہاتھ سے دستخط کیے کہ جا صوفی محمد تجھے اسلام کا اتنا ہی خیال ہو گیا تو جا اسلام کے مطابق زندگی گزارے تم کون ہو من انتم؟ تم تم کفار ہو تمہارے لیے محمد کائد نہیں ہے یہ تم نے اعتراف کر لیا کہ ہم محمد کی قیادت کو سر عام قبول نہیں کرتے جب تم کر لو یہ تم نے اپنے کفر کا پورا ثبوت بہم پہنچا دیا اور اس پر ماسبت کر دی اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ محلت تمام نہ کر دی گئی میرے بھائیوں کا مرکس ہو میری بہنوں اب تیار ہو جاؤ اب وقت شاید ختم ہوا چاہتا ہے اب کوئی مہلک باقی نظر نہیں آتی کیا پتا کہ کس وقت مہلک ختم کر دی جائے کیونکہ اللہ کی یہ نہ بدلنے والی سنت رہی ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے جب کسی پر بات پہنچ جاتی وہ ما ماہ کنام حتہ نبا تھا رسولہ جب رسول کی بےسط پوری ہو جائے یعنی بات پہنچ جائے رسول کی آلیہ فلاح تو فلاں پھر اللہ چھوڑا نہیں کرتا ہو سکتا ہے وقت آخری ہو آج اگر پونے ایک بھی نماز پڑھتے تو ایک بجے پڑھ لیں چند میرے کلیمات اور ہے میں کہہ سکوں سوائے اچھا ٹھیک ہے باہر اس کے بعد میں نے جو عرض کرنا ہے وہ ایک ربش ہے میری بہنوں کے اندر میں میرے بھائیوں کے اندر جہاں تک ایمان اور نیکی کا جذبہ ہے یہ انتہائی قابل قدر ہے اس کی حوصلہ شکنی کبھی بھی درکار نہیں مگر جذبے میں آدمی کبھی ان چیزوں میں ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے جن میں ہاتھ سے بڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہمیشہ نیکی کے جذبے میں ہاتھ سے بڑھا جاتا ہے اور بنا کزبور ہوتا ہے جو نیکی کے جذبے سے بڑھتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا یا دلیل میں غلطی لاحق ہوتی اسے کبھی بدعتی نہیں کہا جاتا اس کے عمل کو تو بدعت کہہ سکتے اسے بدعتی کبھی نہیں کہیں واقع بدا وہ بدعت میں پڑ گیا مگر ہوا وہ ماہ بدا اچھی وہ بدعتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ نیک والے آدمی ہے اس کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کو ڈھونڈتا پھیرتا ہے اسے کسی نفس سے غلطی لاحق ہوئی کوئی علمی کمزوری تھی تو اس تک کوئی نص پہنچی نہیں یا وہ بھول گیا پیمیا رحیم نے لکھی ہمیں اپنے علماء کے لیے اور صالحین کے لیے کیا کیا عذر تلاش کرنے چاہیے تو کبھی نیکی کے جذبے میں صحابی تین کہتے ہیں سنیں یہ ہی آپ کی حدیث نہیں کہ میں رات سوئی بنائی میں بیوی کا قریب نہیں جاؤں گا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اس کو ناپسند فرمایا اور سخت سردم کے ساتھ کہا کہ میری پیروی کر کے ہی نجات نہ جا پاؤ گے تو میرے بھائی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں مثلاً اہناف کے اندر وہ جب عورت سجدہ کرتی ہے تو وہ لپٹ جاتی ہے اپنے جسم کو سمیٹ لیتی ہے اور ایک ایسے ہو جاتی جیسے بند چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ حیا کا تقاض ہے عورت ذات ہے اس کی حیا عورتوں پر بھی نہ کھلے یہ کھل کر سجدہ نہ کرے جس طرح کے حکم ہے کرنے کا بلکہ یہ سمٹ کر اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ سمیٹ لے یہ نیکی کے جذبے سے ہوا بعض علماء نے بھی اس میں غلطی جو ہے کھائی اور لکھا اس کے مطابق مگر یہ سنت سے متحرہ سے ثابت نہیں سلو نماز پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے دیکھتے مثلاً احناب کی اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے اور یہاں پر جب بھی کسی خطے میں قائم ہوگی گمان یہی کہ وہ ہنفیوں کی اسٹیٹ ہوگی اور وہ توحید والے ہیں جیسے صوبی محمد ہے یا ملا عمر وغیرہ اس کے بعد وہاں پر ہماری عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں یہ سنت کے مطابق سجدہ کرتی تو وہاں سے ایک شورش اٹھتی ہے اور ڈر ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے ہمیں امیر المومنین کہتا ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہارا ہی نماز کا طریقہ صحیح ہے یہ لوگ جاہل ہیں ہم انہیں سمجھا رہے ہیں ابھی وقتی طور پر تم ان مساجد سے اپنی عورتوں کو روک دو جن میں ایسی مصیبت کھڑی ہو جائے وہ نہ ہو کہ اسلامی حکومت کے لیے یہ ایک مصیبت بن جائے تو یہ مسلح اور مقصدہ کے بعد کے تحت یہ فقاحت ہے کہ ہماری عورتیں رک جائیں مگر یہ نہیں کہ وہاں پر جا کر وہ نماز پڑھے جو سنر سے ثابت ہی رہی یہ جائز نہیں رکنا جائز کیونکہ رکنے کی گنجائش دین میں موجود ہے بلکہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے مسجد کی نسبت تو یہ گنجائش تو ہوتی ہے اسی طرح زینت کا معاملہ ہے عورتوں کے لیے عورتوں کی زینت عورتوں کے لیے خطر کیا ہے جمہور علماء اس پر ہیں کہ عورت تو عورت کے لیے خطر ناف سے لے کر گڈنوں تک ہے مگر اور علماء ایسی موجود ہیں جو کہتے نہیں عورت اصلا اس میں برات اصلیہ یہ ہے کہ عورت ساری کی ساری سطر اللہ یہ کہ جس کی اجازت مل جائے جس میں ہاتھ آتے ہیں چہرہ آتا ہے عورت کا عورت پر سطر بیان کر رہا ہوں چہرہ آتا ہے جس میں اور پاؤں آتے ہیں اور اس کے اوپر گردن کے اندر سطر میں کسی نے اختلاف نہیں کیا میرے پاس فتوا جو ہے عورتوں کے لیے علماء حرمین کا وہ بھی موجود ہے اور بھی فتح کی عربی کتابیں یہ سعودی علماء کی کافی موجود ہیں اس میں کسی ایک نے بھی عورت کے سر کو عورت کے لیے عورت کی گردن کو عورت کے لیے پردہ قرار ہرگز نہیں دیا پھر ذرا بازو وغیرہ اس میں اختراف آدمی کے ذہن میں آتا ہے تو یاد رکھیے کہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ مل کر وضو کرنا کسی نے ناجائز قرار نہیں دیا اب وزو کرنے کے لیے چہرہ دھوتے ہوئے عورت کا چہرہ بھی ننگا ہوگا لازمی عورتوں پر اور یہ صرف چہرے کو ننگا کر کے منہ نہیں دھو سکتی بلکہ گردن لازمی اس کی ننگی ہوگی تو گردن میں جو کوئی ویبر پہنا عورتوں کے لیے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے عورت پر اور اسی طرح سے وضو کرنے کے لیے بازو چڑھانا اس کے لیے جائز ہوگا کبھی ہم نے دیکھا حاج میں بھی عورتوں کے وضو کرنے کے لیے ہر عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ کھانا نہیں بنایا گیا سب مل کر وزو کرتی ہیں اور اس میں امت کے اندر کبھی بھی آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا جہاں تک مجھے علم ہے نئی باتیں پیدا کرنا اللہ نے پسند نہیں فرمائی تو اس اعتبار سے ذرا جو ہے وہ پردے میں نہیں آتی عورت کے سطر میں نہیں بلکہ ابو حرارا سے ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے بازو کو کولیوں سے اوپر تک دھوتے تھے اور یہ بداعت نہیں ہے بلکہ یہ وہ چاہتے تھے کہ میرے آزا کی چمک روز معاشر میں اوپر تک پہنچ جائے اور اس میں یقینا اقرار موجود ہے جماعت ہفتہ کا کہ یہ بالکل سنت کے مطابق تھا اور اضافہ تھا نیکی میں تو ایک عورت یہاں تک دھونا چاہے تو اسے روکنے والا کوئی نہ ہوگا عورت عورتوں کے سامنے وزو کرنا چاہے تو باقی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دین کے اندر زیادتی ہو جانا نیکی کے جذبے سے یہ کوئی کسی کو تانا نہ دے باہر اس کا جذبہ تو نیک تھا جس بہن سے بھی یہ زیادتی ہوئی جذبہ تو نیک تھا اس کا جذبہ قابل قدر ہے اس کا دل نہ توڑی وہ ہمارے اندر رہے یہ اللہ کی نعبت کہ وہ ہمیں ڈراتی رہے اللہ سے جو روش نا قابل قبول ہے اور جو ناپسندیدہ وہ دوسری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کو پھیلانا بغیر علم ہونے کے یہ بڑا نقصان دے علماء کی طرف رجوع کیے بغیر اس بات پر جم جانا اور اسے ہی ایک طریقہ جائز سمجھنا اور باقی باتوں کے لیے بن گنجائش کو ختم کرنا یہ روش درست نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایسی بات سمجھ آئیے جس پر علماء جمع نہیں آیا اور دربہ جو کتاب ہے فخ جس کو عمران ایوب نے ایک فاضل بچہ ہے نوجوان ہے اس نے فک الحدیث کے نام سے شیخ البانی رحیم اللہ کی تفریح قضیب لے کر اس مدد سے مرتب کیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں اور اسی طرح سے ابو ابود کی صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام فاطمہ کو دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے ساتھ آئیں اور یہ آخری زمانے کی بات ہے شروع زمانے میں تو نبی علیہ اللہ نے ان کو کوئی غلام نہیں دیا وہ اپنے غلام کے ساتھ آئیں اپنے خامن کے ساتھ آئیں علی کے ساتھ فاطمہ کی چادر چھوٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو خوش حلوانی نے جی صحیح کہا اگر وہ سر پر چادر لیتی تو پاؤں کھل جاتے پاؤں کو ڈھانپتی تو سر کھل جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف میں مبتلا دیکھ کر کا فاطمہ تیرا خاند ہے تیرا غلام ہے اور تیرا باپ ہے یعنی ان تینوں سے اس زینت کو چھپانے کا حکم نہیں ہے بہرحال ابھی غلام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے غلام ایک جوان آدمی ہوتا ہے कैसे ہوتا ہے اس سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہنا کے بعد ان کو بھی اس میں شامل کیا اب غلام یہ آج نہیں سمجھ آ سکتی یہ اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم دوبارہ عزت دیے جائیں گے ہم بلاد کو فتح کریں گے اور ہم امام ہوں گے دنیا کے الحمدللہ اور لوگ غلام ہوں گے اس وقت یہ مسئلہ سمجھ آئے گا یہ خلافت کے قیام کے ساتھ سمجھ آنے والی بات ہے ابھی اس کے سمجھ آنے کی گنجائش نہیں ہے غلام میں سے اتنا ہو اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قوم امت مسلمہ کے سامنے زیر ہو چکی ہوتی ہے یہ اس وقت اس مسئلے کی پوری طرح سے ان شاء اللہ آدمی کو بصیرت حاصل ہوگی جیسے مسلم علماء نے اختلاف کیا کہ اللہ عبول ہنہا کے بعد اللہ نے سارے رشتے نقل کیے ایک عالم نے یا کچھ علما نے یہ کہا کہ یہاں پر چچا اور ماموں کا ذکر نہیں کیا یہ عالموں کی اپنی رائے ہے اور یہ خطا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے چچا اور ماموں سے پردہ کیا جائے گا یعنی عورت دوبٹہ لے گی سر پر اور اس کی وجہ یہ خیال کی کہ چچا اپنے بیٹوں کو اور مامو اپنے بیٹوں کو بتائے گا کہ کیسی ہے اس کی جو ہے تعریف اور منع ہے آپ کو پتا ہے کہ عورت کے لیے بھی منع ہے کہ اپنے خامن پر دوسری عورت کا گلیا بیان کرے یہ حرام ہے بالکل تو یہ مامو اپنے بیٹوں کو اور کہتا اپنے بیٹوں کو بتائے گا لہٰذا ان سے سر پر اوڑی یہ علماء کی اپنی سوچ ہے اور یہ خطرہ بات وہی صحیح ہے جس پر یا جو علماء جمع ہیں یا جو عالم کسی نسل سے دلیل پکڑتا ہے اور یہ وو کی ایسی ایک دلیل ہے قطع کہ اس دلیل کے سامنے سب کچھ زیر ہے اور اس وزو پر پوری امت کا اقرار ہے کہ وضو کرنا عورتوں کا مل کر قطعی طور پر کسی نے حرام قرار نہیں دیا بہرحال قصہ مختصر کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کی طرف رجوع کیا جائے اور وسعت سے کام لیا جائے اپنے بھائیوں کے اندر نہ کہ تنگ نظری سے یوری اللہ ہو بتم اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے بولا بولے اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا بشر بشارت دو ولا تو, تو آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے میں سے جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے اس پر عمل میں جم جانے کی توفیق کتا فرمائے عام ایک میری بہن کا مجھے رکا آیا ہوا ہے کہ محمد جب حق پر ہے تو نواز شریف نکلتا ہے سڑکوں پر ہم کیوں نہ نکل پڑے سڑکوں پر نکلنا نواز شریف کا طریقہ ہوگا ہمارا طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مقرر کرے اور اس طریقے کا موٹا قانون یہ ہے کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم کروں تو تم اس پر عمل کرو ماشتا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کو غلط فرمایا ملی ایمان پر زندہ رکھے ایمان پر موت دے میری بہنوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے ان بچوں کو بھی اللّہ تعالیٰ فروان چڑھائے اور ہمیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے کہ ہم اس علیہ خلاط وسلام کے ساتھی بنے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے امام المسلمین مہدی کے لشکر میں کفوار سے لڑنے والے اور فتح یاب ہونے والے بادل جی چونکہ اہم جواب ہے دو چار منٹ ہے ابھی میں جواب دیتا ہوں صوفی محمد حنفیت قائم کرنا چاہتا ہے ان کے لیے بس اتنا جواب کافی ہے کہ عقیدہ تحاویہ اور شرح عقیدہ تحاویہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے مسلمان علماء کا ابھی نہ تقسیم کریں لوگوں کی توجہ مفضول نہ کریں دوسری طرف جو دو منٹ ٹھہر جائے تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بات کرنے کا تو اس شرح پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل حدیث دیکھا لوگ پڑھنا بھی شروع ہو گئے علماء اہل حدیث کا اس پر اقرار ہے صالح عزان نے ابن اسمین نے شیخ البانی نے اس کے بعد شیخ سفر حوالی نے یہ سب شیوخ نے اس پر جو ہے تعلقات کی اس کی شروع کی اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ مشرق سے مغرب تک یہ پڑھایا جا رہا ہے جو کوئی اس عقیدے پر ہو ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہو رہا ہی تو ابو حنیفہ مسلمانوں کے ایک امام ہیں کوئی کال مارکس نہیں ہے معاذ اللہ افط اللہ ان کے عقیدے پر ہو تو اس کا عقیدہ درست ہے رہے مسائل احکامات ان میں اختلاف اگر نصوص کی بنیاد پر ہو نس کہتے ہیں قرآن و سنت کو اگر قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو یہ نہ ہو معاذ اللہ اللہ کہ کسی شخص کو قرآن و حدیث پیش بھی کر دیا جائے اور اس کے تمام عذر ڈھا دیے جائیں تمام شبے دور کر دیے جائیں ساری جہالتیں جاتی رہیں تب بھی وہ پورا سمجھنے کے بعد کہ ہونے کے بعد میں میں ہوں میں نہیں عمل کر سکتا اگر کافر ساری جنیل مل یہ تو کافر ہے بلکہ شیخ کلوانی نے تو یہاں تک کہا جو دنیا میں نرم ترین آدمی موجود مشہور ہے اور خطا کے مرتقب ہے حکام کے بارے میں میں نے خود سنا میرے پاس کیسے موجود ہے کہ جو کہتا ہے صبح کی نماز میں سنتیں دو نہیں ہے چار ہے صبح کے فرضوں سے پہلے اور اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے سب جہالت دور کی جاتی ہے سب شبہ دور کی جاتے ہیں کہ سنتیں بھائی دو ہیں ساری امت اس پر جمع وہ بالکل چت ہو جاتا ہے اتمام حجت ہو جاتی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہتی اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے میں چار ہی کہوں گا اور چار کا ہی حکم دوں گا خا کافر خارج ان مل یہ کافر ہے ملت اسلامیت خارج ہے کیونکہ اس نے اس کو دین بنایا جو اس پر واضح ہو چکا کہ آسمان سے نازل کردہ دین نہیں ہے تو یہ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی عقیدہ ہو عموماً مسئلہ میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسائل میں گنجائش اختلاف کی زیادہ ہے عقائد میں عموماً مسلمات ہیں جس پہ ساری امت جمع ہے اگر مسئلے میں بھی کوئی چیز مسلم ہو مثلاً سور حرام ہے کوئی سور کو حلال کہے کافر ہوگا اس میں شراب حرام ہے کوئی حلال کہے کافر ہوگا اس کے برعکس عقیدے میں چہرے کا مسئلہ ہے رب الجلال بل اکرام کے وجہ کا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کے لفظ کو مانتا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کا وجہ ہے مگر اس سے مراد چہرہ نہیں ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے اس نے جو انکار کیا تویل کے ساتھ کیا یہ الامور الظاہرہ میں سے نہیں ہے یہ کھلی ہوئی ننگی چٹی بات نہیں آپ اسے چہرے کا انکار نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ عالم ربانی ہو جیسے ابن حجت رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں بخاری کے بہت بڑے اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اللہ کے لیے چہرہ اس کو چہرہ اور ہاتھ نہیں مانتے بلکہ مفوضہ ہے کہتے اللہ کے سپردس کا کیا مفوم ہے یہ بہت غلط بات ہے بہت بڑی خطا ہے مگر اس پر کسی نے بھی اسے کافر نہیں کہا جبکہ اللہ کی صفات کا منکر جو کھل کر کہہ دے کہ میں اللہ کا چہرہ نہیں مانتا وہ کافر ہے لارف بلا شک مگر ابن حجر کافر نہیں کیوں ابن حجر نے تعویل کے ساتھ وج کو مانا آیات کو مانا کہا اس کا مفہوم میں نہیں مرتب کر سکتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا مفہوم مرتب کروں گا تو مخلوق کے چہروں سے مشابت ہو جائے گا میں مشرق نہ ہو جاؤں اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک غلط بات ان سے سرد ہو گئی وہ خطا ہے ان کی اس لیے کہ بہت بڑے عالم ربانی ہیں پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے رقم ہے وفاداری سے رقم ہے اس عالم کے لیے ہم وہ نہیں معاملہ کریں گے جو اس ظالم گمراہ بشر مریسی کے لیے کریں گے جو موت کا امام تھا فرق ہے بندے اور بندے کے درمیان فرق ہے حالات اور حالات کے درمیان فرق ہے مسئلہ اور مسئلہ کے درمیان فرق ہے حکم اور حکم کے درمیان رب <تصفيق> میرے پاس اب وقت نہیں سوال کا آپ بتائیں اگر بہت چھوٹا ہے <تصفيق> چھوٹا کہ ابن تو میں وہ اپنی کتاب جو ہے نا خریدا اس نے کہتا ہے کہ میرا بڑی عقیدہ ہے جو ماموں کو حدیفہ دیا کہ ایمان میں جو ہے نا وہ کمسی برتی والا مسئلہ وہ نہیں مانتے عوام بخاری رہا نے درد کیا ہے ان پر شدید درد کیے ہیں اور ایسی حدیث گائے ہیں کہ ایمان بھرتا بھی ہے کم ہوتا ہے کہ جدید و یل جزاکلتا ہے <تصفح> بہت پیارا نقطہ دیا کاش کے میں ان کے سوال کا انکار نہ کرتا انہوں نے کہا کہ عقیدہ تحابیہ میں جو غلطی ہے وہ بھی بیان کر دے غلطی یہ ہے امام صحابی کے خطا یہ عقیدے میں کہ وہ ایمان کے بڑھنے اور گٹنے کے قائل نہیں ہیں اس کا رد ابن باز وغیرہ سب علماء نے کیا ہے اور یہ انہی میں سے ہے جو صالح آدمی ہے اس معاملے میں ان کا قول خطا ہے اور یہ تقسیم کرنے والی بات ہے اگر یہ تقسیم والی بات تھی تو سب علماء کافر ہو گئے جنہوں نے کافر کو نہیں کافر کہا کافر کافر علماء پر اثر میں جمع ہے سب گئے وقت